تفسر کبیر تک ملا لکھنا نے مانا کیتا کیونکہ امام رازی تفسیر مکمل نہیں نا سورہ شکر اگلا جاساس تاجیم کئی گائے تسل کرتے کر خود کرتے دی دی خُضور خضور دی دی اچھا کئی حضرات کردے کئی حضرات کرتے نے فی الحال مقلف خلاف ہوا نفش ہی تعلیم ال سمجھ لگی جی خلق یہ امام راضی تفصیل مما خلق پور جنہ و انہ تاریف پڑھ کے بھی یہ بھی, بھی جب تک استقار ذاتی نہ لہذا جی عبادت, جی جی عبادت دی دو رلنگ بھی ہو لگی. فیل جی ہے اتقاد نہیں عبادت نہیں بنے گی اعتقاد ہے فیل نہیں عبادت نہیں یعنی دو جز نا لازم ملزم جی کی جی دو جز ہے عبادت دے حقیقت ایک فیل ایک اچھا میری میری اسے دیتے دلیل جیڑی حضرات داخل کر دیتا حقیقت دا داخل کر دیتا رب داخل ہو گیا رب جیڑا بغیر وجوب وجود وجود وجود <distancesgaryThreeistles> اعتقاد دے رب نہیں مانیہ جا نہ سکتے مستقل سمجھے واجب الوجود سمجھے شیخ ابدیز صاف لکھ د تفصیل جی جی جی جی جی جی جی جی تو نہیں ہو سکتی کمال بغیر وجواتی وجوہ وجود, پر پر وجود, پر وجود, پر وجود ہو سکتا ایک سو تری سٹ سفا جا لاتا در آ گیات را واجب وجود بودن شرط است ذہرا جی کے بدون ہے وجوب وجود ہے شرفات نہایت کمال نمای فضیلت بے وہ بدون نہایت کمال استحقاق کی غایت تعظیم متصور نہیں ہے جی معبود غایت ضروری است ہے جی معبود شدن جی جی وہ مستحق غایت تعظیم گشتن ضروری است و وجوب وجود درحوادث و ممکنات امکان نثارت سمجھن لگے جی جی, جی لیکن عجیب گل یہ پڑھ بیٹھے گولڈ سرکار نے لکھ دق حق سب نمبر ایک سو تین تے آپ نے لکھا ہے وشرت نیس در عبادت آ کے ساجد در حق کے مسجود واجبیا میتھل خالقیت وغیرہ دالت بس ہلکا کے گایت بظہور بدہ سجدہ عبادت متحق گشت گیا ہے کہ جیسا اس تو بغیر یہ جی جی کہنے تو تزل ہوں غلط تزل جہ اس دی حقیقت کی بنے دی اس دی عیدت کی علت کی ہو گل گیا مسلم میں صرف ایک گل تاجدار پڑھی ہو گائے کرے نا جی. سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت فرق ممکن نہیں رہا, ممکنی رہا جی. کیوں گائے تازی جی گایت تزل ہے نہیں سمع لگی. دی اگر وہ صرف باد اردو تمام دینے کرار مینو ایج لگتا ہے کہ ہاضا شاید تسلیم قابل تسلیم ہے ممکن ہی نہیں تسلیم کرنے سارا بےڑا کو مذہبی نا وہ صحیح ہو جا لیکن مذہب وافیت جڑا نا وہ صحیح ہونا ہے پھر وافیت دا بھی دینا کسی دا بھی دینا کیوں کہ ارد کریں گے بھی تذلل جڑا ہے لگے ہاں ہاتھ باندھ کے کلونا بھاپی کلوتے ہوں جی. ایک دوسرے <laughs> بھاپیانے داتھ دو باندھ کے کلو <coughs> میں ہے شن من آدمی توجہ جی جی جی نہ شن من آدمی توجہ من آدمی لگے جی شن فساد القول قلس دونوں من آدم بشک بشک تاریفر تحریر و تنویر اس نے عبادت بڑا زبردست لکھا والی عبادت افیشر ہے بھی لکھا زبردست اس بند لکھے ہاں بندے بیان کیتا ہے نا دل ہو گیا شریعت دے اندر کی ہنتی. امداد امداد شریعت شریعت جی یعنی منگا مشرق جی منگے گا اللہ تعالی تلا وغیر واسطے کرے گا نسبت کرے گا تو شرک ہو جائے گا ماؤنت شرعی امداد شرعی کی ہاٮٔ ہای ہائے جنا چر سفات کمال نہ سمجھو کمال چر مابوت نہیں بن چر صفات کمال اس لیے بن گے جسل وجو بے وجود جاتی والا <تصفح> جی سمجھ جی, جی منشیات ساری تری جڑی آتی وہ ہے ہی سر سرمند اچھا ہونے <تصفح> مزید تفسر جی جی حاشیہ دور مختار فعل و معجور دی رب نال تاریف کی تھی. جی ربوبیت شامل نہ ہو بادت جہی نا عبادت اس کا مان واقعی سابت نہیں ہونا کات رکھ واہ باہ زلی دکھ دور ہے رب کا مصر تفصیل منیر جی تفصیل منیل فلاقی وشری اقبال ویسے یار محقق بندہ جی جی جی بے مثال تحقیقات کہنا ہے نا جباد ہے وہ شور ہے متاخرین روحمان شورجہ یہ بات لیا تاكی كا تیبا جی, جی. لیا اور باہر اوقات میرو یہ لگتا ہے کہ كومان پیچھے چڑ جان ہے جلنگ. سمجھ لگی جنی اگتا ہے جنون دی روح تک پہنچایا پھر کلام اور کلام اس جیڑی بھی جڑے معنی ہوندے نے مان مطالب انہ تک پہنچ کے لکھتا ہے خصوصاً جہی دے کلام علاحی نا جی تقاضے جی جی جلے اس ہین ہوئے جی جی تک جی یعنی بلاغت مضبوط ہے فن بلاغت نمانی جی جی جی مطالب قرآن جی جی جی اور اشارات جی جی بلاغت کے لحاظ آدھے تک پہنچ جاتا مانی اس مقام تیکھی نہیں سی منا کر دیتا مراتب تلخو بس تو لوگ دیکھو شربینی دی فرماتے ہیں اللہ رب رحمان رحیم مالک پنج نام شریف اتنے مجبور ہیں فاتح جی جی سبب یہ جی ہے کہ کویا فرما رہا ہے جل شان روح کہ تجھے پہلے پیدا کیا تو میں اللہ ہوں پھر تیری تربیت کی وجود نعمت کے ساتھ تو رب ہوں پھر تم نے نافرمانی کی میں نے پردہ پوشید کی تو فرحمن پھر رحمان ہوں پھر توبہ کی تجھ پر رجوع کیا تجھ پر تو رحیم ہوں پھر جزا تمہیں دو گھر ضروری حد تے جو جزا دینا تمہیں مالک یوں ملتی تسیر گری یہ جی, جی آر سراج المنیر سمجھ لگی امام خطیب شربینی شربین ٹھیک نو سو ستر ہجری میں یہ شافی مذہب کے بہت بڑے محکم فقی ہوئے اچھا ملک اور ملک کے درمیان نسبت بیان ہو رہی ہے بڑی زبردست چیز ہے وہ پڑنا ہے نقل بھی نقل بھائی ٹھیک ہر ملک مالک ہوتا ہے, ملک ہوتا ہے اور ہر مالک ملک نہیں ہوتا ٹھیک کہ يوم وغیرہ دے اپنے معمول تخیف کا یوم اس کا جواب ہے کہ بھائی اضافت غیر حقیقی یعنی اضافت لفظی اس وقت بن دی ہے جس وقت اسم مفائل سے مراد حال یا استقبال ہو سمجھ نہیں آ رہی جی جی جی اگر جی اس سے استمراری معنی مقصود ہو ہونا جی مثلا وہ اس وقت کے ساتھ دہمی موصوف ہے تو جی اضافت حقیقی اور بن جاتے ہے مانوی ہوتی ہے چاہے معمول کی طرف بھی ہو یہ وہ راز ہے جو یہاں پر مجھ پر تلا ہے صحیح, صحیح صحیح یعنی کہ اگر استمراری معنی ہو ہے واقعی سیگا صفت مضاف ہوگئے اپنے معمول کی طرف تو مانا استعماری انہیں بن جانا ہے مارفا ٹھیک ٹھیک ٹھیک یہ نئی بات بالکل میں میرا مجھے ہمیشہ خدشہ یہ رہتا تھا اب یار کیا مسئلہ ہے اکثر اللہ آ, اللہ دی صفت کی وری آه. سبحان اللہ کافر وغیرہ اس طرح بھی ہاں کیا بات میں بھی آلمی لغبی کسرہ بنے گا سیوا سفت ہو رہے جا یہ ملک اور مالک چیز نسبت ہے کہ جڑے نا دو قول نے امام نسبت جا نے نسبت دی ثابت متلک کی بعض حضرات ہیں بالکل مترادف ہے کہ ملک ہے یہ آم ہے مالک دن اس مطلب کی شامل ہوئے گا کس طرح علی... ہر ہاں نہیں ملک خاص مالک آم سی مالک خاص کسرا ہے ملک نہیں آئی ملک جو ہے بادشاہ کو کہتا ہے نا اسی وجہ بادشاہ بادشاہ مالک تو کہ جس مالک ہے ملک بادشاہ بادشاہ مالک نہیں بادشاہ مطلب مالک نہیں یعنی کہ مالک مالک ضرور ہونا کیونکہ وہ عام جو ہوا ٹھیک ہے جی, جی. تو ہر ملک مالک ہوگا ہر مالک ملک لگے گا جی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مالک دباب والا نام کہتے ہیں لیکن ملک نہیں کہہ سکتے جی جی جی ہاں جی ملک جوڑا ہے نا اس کی دی اضافت ہندی ہے عرف دے اندر ایسی چیزاں اندر جن انقیاد امتثال ہوے اور تصرف بالامر و الناج اس میں نافذ ہو واقعی بادشاہ جسے آخی دا مطلب ہوں جی. کہ ہر امر ناجے انقیاد امتسال اور تصرف بل امر نہ لہذا مالک دبا بنا بہوشت وغیرہ یہ چیز جہیا یہ چیزاں یہ اہلیت انقیاد و انتصال اور تصرف بال امرور نہیں رکھتی اس وجہ سے اضافت نہیں ہو سکتی ان شی جی جی طرف لہذا مالک کو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ٹھیک لحاظ عرف کے لحاظ سے وہ دا. صحیح سمجھ نہیں آ بڑی برکیہ والی بڑی برکیہ والی لہذا ملک اگرچہ تصرف کا نام ہے لیکن تصرف جو ہے نا ایک ہوتا ہے تصرف بل امر و تو جی ایک ہوتا ہے تصرف بدبیر مالک جو ہے وہ تصرف بتبیر کرتا ہے ملک جو ہے وہ تصرف بل امر و کرتا ہے کیا بات تدریب تدبیر کرنا چاہیے ابھی کھوا لیا پیا لیا پانی مار دیتا کھوتا پلان کیا تصرف ب تصویر جو ہے دی نا یہ جی ہوتا ہے مالک میں اور تصرف بال امرور اسی, جی جی اسی نے اس کو خاص کیا ہے اسی نے کیونکہ تصرف مطلق تصور جو ہے تصرف جو ہے نا وہ دونوں میں ہے مالک بھی متصرف ہوتا ہے اور ملک بھی متصرف ہوتا ہے موزوں پہلے لیکن مطلب مالک سے پایا جی اد امر ونا ہی بھی پایا جاتا ہے مالک نہیں مالک نسبت مالک آم ادو نسبت مالک ملک دیجیے